اے رسول تمہیں غمگے نہ کریں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں جو کچھ وہ اپنی من سے کہتے ہیں ہم آمان لائے اور ان کے دل مسلمان ناؤ اور کچھ یہودی جھوٹ خوب سنتی ہیں اور لوگوں کی خوب سنتی ہیں جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے اللہ کی باتوں کو ان کے ہے کے بعد بدل دیتے ہیں کہتے ہیں یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور یہ نہ ملے تو بچوں اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہ انہین دنہ میں رسوائی ہے اور انہین آخرت میں بڑا عذاب